مخلوش والے لفظ سے مولانا نے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی ہے مگر یہ ان کے حلق میں ایسا اٹکا ہے جیسے مچھلی کا کانٹا تھا ٹپ جھوٹ بولتی حالانکہ عال علم کے لیے یہ بات زیوا نہیں دوبارہ کہا کہ میں نے کہا تو ہے مگر اس جملے میں کہا اب سے بارہ یوں کہا کہ ہاں میں نے کہا تو ہے مگر تمہارے متعلق کہا حالانکہ میں نے جو خاتحہ کے متعلق دعویٰ کیا تھا اپنی طرف سے تو کیا ہی نہیں آپ مانتے ہیں کہ تو نے دعوا نبی کے حوالے سے پیش کیا تو لفظ مخدوش کا استعمال میرے اسی عمل پر ہوگا نہ کہ میرے متعلق میں نے خاتحہ کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے اپنی جانب سے تو کیا ہی نہیں اب مجھے یا میری کسی بات کو مخدوش کہنے کی تو کیا کیا؟ میں نے خاتحہ کے متعلق جو دعویٰ کیا ہے بے حوالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے اسی سلسلے میں لفظ مخدوش کو استعمال کیا میں عرض کرتا ہوں مولانا بہت زور سے بڑھ کے مارنے سے آپ کی اس غلطی پر پردہ نہیں پڑ سکتا بڑھ کے چاہے آپ جتنی مرضی دور سے مارے ہم سنیں گے لیکن یہ خطائے فارش ہے اللہ کے ہاں آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سب کو معاف فرمائے اور یہاں پہ اسی کے اوپر فت اور شکست کے فیصلے سن لینے چاہیے اور مناظرہ بھی جاری رکھنا چاہیے کابیلوں سے بات نہیں کرنی جب تک یہ مخدوش کی بات کو یوں کابیلوں میں اٹکاتے جائیں گے میں اپنا مطالبہ تو لاتا جاؤں گا جب یہ بروش ہو جائیں گے تو میں انہیں شاید معافی کرتا ہوں جب تک یہ ہرے ہوئے ہیں نا بدت ہیں کبھی کہتے میں نہیں میں نے کہا اس وقت تک میں بھی اپنے مطالبے سے با میرا حق ہے چونکہ لفظ سے مخدوش میری ذات پر استعمال نہیں ہوا میرے کسی ساتھی اور بزرگ پر نہیں ہوا کائنات کے سردار محمد رسول سے ایک حدیث سے استجرال کرنے کے مزوں پر ہوا یہ کہتے ہیں میں نے آپ کی ذات پر نہیں کیا ہم سب کہتے ہیں آپ نے ذات پر کیا آپ نے من آپ قرآن سے گزر کے حدیث کی طبقہ پھولا سانیہ سالسہ رابیہ تمام طے شدہ طبقات سے گزر اس سے بھی اکیسر جی کی کتابوں سے بھی گزر گئے اب مولوں کی کتابوں پر بات آ گئی حالانکہ ہمیں کہتے ہیں غیر مقلک اور ادھر ہمیں کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے مولوی صاحب ہمیں غیر مقلک کا پرتوا دیتے بغیر آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم اللہ اور رسول کے سواب کسی کی بات کو حج نہیں مانتے آپ نے غیر مقلد کا فصلہ لگانے سے پہلے کیا تھا استفار ہی کر لیتے بنا سوچے سمجھے فتل کر دیا تھا ہمارا قانون ہمارا اصول سڑک تو لوگوں میں تم دو چیزیں جا رہا ہوں آخری فرمان رسول وسلم لنگ تو دل تم گمراہ نہیں ہو سکتے ماں تمجھ سکتے جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑو کتاب ہو رہا وہ سننے ہمارا قانون ہے وہاں کسی مولوی کا نام و مولویوں کی کتابیں آپ کے لئے ماننی ضروری ہیں ہمارے لئے کوئی نہیں مولوی کسی طبقے کا ہو, کسی گروہ کا ہو. ہم اس کی بات کو حجت نہیں مانتے وہ غلط بھی لیکھ سکتا ہے صحیح بھی لیکھ سکتا ہے آل حدیث کا مذہب ہی یہی ہے کہ لا نستدلو ولا نا خوضو الا من کتاب اللہ و الا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ ہمارا تو مذہب یہ ہے ہمارا طریقہ کار یہ ہے آپ ہمیں بزرع اہلا پیش کریں یا کسی اور مولے کی کتاب پیش کریں ان کتابوں پہ رکھیں اپنے گھر اور قرآن اٹھائیں میں نے قرآن میں آپ کو پکڑا ہوا ہے اور جکڑا ہوا ہے اور نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ صاف اتنا کریں گے کہ قرآن سے ہم پیشتلال کیسے کرتے ہیں ایک یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ کے نزدیک مسلم ہے یہ بات کہتے ہیں جب دو ایسوں میں تارض ہو جائے تو صاحب کہتا تھا وہ ناقابل اعتبار ملا بدال میر المسی علامہ بادہ لہذا قرآن کو چھوڑ کر اس کے بعد کسی چیز پر وہ سننا وہ سنت ہے اس پر عمل کیا جائے قرآن کو چھوڑ دیا اس کی مثال کیا ہے کالح تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں فخر عما تیسر امین القرآن یہ مولانا کی عائد کھڑی ہوئی جس کے تیسر سے یہ بار بار استقال کر رہے ہیں ملا جیون فرماتے ہیں فکان کی مسنط اور موت پر کتاب جسے چوم چوم کر رنفی مدارس میں پڑھا جاتا ہے ابھی اندازہ کر سکتے ہو اس کتاب کو اگر میں اٹھا کے پھینک دوں 나, تو یہ میرے گھرے پڑ جائیں گے قرآن اٹھا کے پھینک دوں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کتاب کی दिल्ला दिल्ला میرے گھرے پڑ جائے گا اس قدر مقدس کتاب ہے اس مقدس کتاب سے مقدس کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں جو ہنفیہ کے نزدیک مقدس کتاب ہے فرماتے ہیں بکر قرآن اللہ کے اس کام کے ساتھ تارج ہو گیا قرآن کے سو ان میں تعار ہے عموم کی وجہ سے ابن تیمیا کے حوالے پیش کرتے ہیں گالے میں اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نہ ہم ابو انہیں پر رحمۃ اللہ کے فطابہ کو حجت سمجھتے ہیں نہ شادی کے فطابہ کو تو ہم ابن جامعہ کے بتابہ کو حجر کیسے سمجھے ہمارے نزدیک حجت ہے تو فتوار رسول اللہ. حکم ہو ہم کسی کے بتلے کو چکنی مانتے تو ابن جامیہ کا بتلا ہمارے سامنے پیش کرنا یہ غلط طریقہ کار ہے آگے فرماتے ہیں یہ ثابت کرتی ہے یہ تارف یہ آئے ثابت کرتی ہے یو جب القرا تر مفتی کہ مفتی پرت ہے اب ہنسی کتاب کے حوالے سے میں نے ثابت کر دیا کہ مفت دی پرت واجب ہے اس قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں بس سانیوں اور دوسری آج بے خصوص خاص ہے وہ اس کی جنفی ہے نفی کر رہی ہے کہ واجب نہیں ہے مدد برادا پلاتے اور دونوں نماز کے بارے میں ہے کہہ رہے ہیں جمین کا کر تھا دونوں ایسے نقاب نے اتبار دونوں کو چھوڑ دو گرا دو گر گئی ہیں اور جو سارو را حدیث ہو اور اس کے بعد حدیث کی طرف رجوع کرو قرآن سے استدار نہ کرو اس سے ثابت ہوا کہ ہنفیا کے نزدیک فاطیہ کے مدعو پر قرد پھر قرد پھر قرآن کے مدعو پر قرآن کے اندر کوئی چیز نہیں ہوئی. جب قرآن میں نہیں ہے تو یہ لازمن قرآن کے بعد باری دیر کی طرف رجوع کرتے ہیں مولانا نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ خلف الامام کا لفظ مجھے حدیث میں دکھا دو اور اس پر شرط باندھ ہے کہ اگر خلف الامام کا لفظ حدیث میں دکھا دو تو میں اپنی شکست تسلیم کروں گا لو جی مولانا کے مطالبے پر میں خلف الامام کا لفظ حدیث میں دکھا رہا ہوں الحمد کیونکہ ان کا مطالبہ ہے ان کے مطالبے پر میں لفظ دکھا رہا ہوں ورنہ میں کھڑا رہی ہوں ابھی ابھی قرآن سے استدرال ہے میرا ان کو جواب قرآن سے دینا پڑے گا بات قرآن سے چل رہی ہے جب تک یہ قرآن سے جواب نہیں دیں گے اپنا موضوع قرآن سے ثابت نہیں کریں گے حدیث سے استدرال کرنے کا ان کو حق ہی کوئی لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کے مطابق کتاب اپنی ہاں صدر کی موجودگی میں اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو پھر دکھائی جا سکتی فی الحال آپ اپنی بڑی کتابیں فرماتے ہیں کہ خل پر امام کلبز حدیث نے دکھاؤ جو بھی آپ حضرات نے سنا اگر خلف المام کلبز حدیث میں آ گیا تو ہم اس بات کو مان لیں گے کہ کوئی عمار سات آ کے بگیار نہیں اسی طرح لو میں خلف اور امام کلف دکھاؤں سفا ایک سو انیس سونا نے ابھی عبد اللہ محمد ابن فیلی محمد ابن سلما محمد ابن نے کہا محمود ربی عبادت یہ خلف کا لفظ آپ نے سنا کہ ہم رسول اللہ صلیم کے پیچھے تھے مولانا غلط لفظ مانگ رہے ہیں اور غلط لفظ میں پیش کر رہا ہوں سن لیجیے گا کنہ ہم رسول اللہ صلیم کے پیچھے تھے لہٰذیے جاری والا احترام بھی ختم ہو گیا ان کا نماز کون سی تھی حجر فرمایا فقرا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول نےا تھا جب آپ خارغ ہو گئے کالا تو فرمایا اللہ تم تکرو نا کل پا کو شاید کے تم امام کے پیچھے پڑ رہے تھے خالم ابھر بھی آ گیا ہے یہاں بھی آ گیا. دو بار آ گیا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 صدر کی موجودگی میں اگر کوئی چیز دیکھنی ہو تو سر دکھائی جا سکتی ہے فی آپ اپنی بڑی کتاب فرماتے ہیں کہ خل پر امام کا لفظ حدیث میں دکھاؤ لو بھی آپ حضرات نے سنا کہ اگر خل پر امام کا لفظ حدیث میں آ گیا تو ہم اس بات کو مان لیں گے کہ کوئی نماز پاتے بگاڑ لیں گے اسی طرح جو میں خلف اور امام کا لفظ دکھاؤں گا سپا ایک سو انیس سونا نے ابھی دعود حدسنا عبد محمد سلما ان محمد ابن صاحب ان مقہور ان محمود ابن ربی ار عبادت ابن سامد خالا خلف رسول اللہ, اللہ یہ خلط کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے مولانا کا لفظ مانگ رہے ہیں اور خلف کا لفظ پیش کر رہا سن لیجیے گا کنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے نوازی لہذا یہ آئیے جاری والا اطلاع بھی ختم ہو گیا تھا نماز کون سی تھی حجر. فرمایا فَقَرَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول نے جب آپ فارغ ہو گئے کالا تو فرمایا تم پکڑو نا کل پا کو شاید کے تم امام کے پیچھے پڑ رہے تھے حرت اوپر بھی آ گیا ہے یہاں بھی آئے دو بار آ شرائط کے اندر یہ بات تیش شدہ ہے کہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہیں لیکن آپ اتدا سے لے کر اب تک دیکھ رہی ہیں کہ مولانا موضوع سے ہٹ کر کتنی باتیں کریں قبیہل حدیث یوں غیر مقند یوں فلان کتاب میں یوں فلان کتاب میں یوں اور اتنے بعض غلط قسم وہ استعمال کر رہے ہیں ماسوس ایسا ہوتا ہے کہ مولانا اب سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا علم ختم ہے اس لیے اب دیکھیں نا قرآن کی آیت کی طرف نہیں آ رہے اب کہتے ہیں میں قرآن پر موجود ہوں میں وہی پیش کروں گا اور جا رہے ہیں آگے رویتیں جھوٹی رویتوں کی طرف وہی جوابی میں بتاؤں گا اور کہتے یہ ہیں کہ ان کے نزدیک نور الانوار کو پھینک دیا جائے تو ایسا ہو یہ سارے ناراض ہوں گے لیکن قرآن کو پھینکا جائے تو معاذ اتنا انتہائی سخت بہتان انہوں نے تراشا چاہیے یہ تھا کہ ان کا اپنا آدمی جو صدر ان کی طرف سے منتظم ہے اپنے مناظر کو کنٹرول کرتا اور اب بھی میں کہوں گا ان کو مخاطب کر کے کہوں گا اپنے مناظر کو کنٹرول کرو جو موضوع چل رہا ہے فات یا خلف امام کا مولانا کوئی دلیل ہے تو اس پہ لاؤ اس قسم کے جملے کہنا جس کی, جس کی وجہ سے عوام میں انتشار پیدا ہو یہ غلطار آدمیوں کا کام ہوا کرتا ہے شروع میں آپ یہاں کہتے رہے ہیں کہ جی میں بڑا خلوصی نیت خلوسی نیت رہے. اس للا کا سبق دے اوروں کو اور آپ کا حال یہ ہے دوسروں پر غلط کی کی تنقیدے کر رہے ہیں کیا ہے ہمارے, ہمارے ہاں جو قرآن پاک کا احترام ہے میں حقیقت سے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں ان کے ہاں اس کا سینکڑا حصہ بھی نہیں پرانے پاک کو جو توہین کرے اور نیچے پھینکے ہمارے نزدیک وہ کافر ہے اتنا بڑا الزام اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم نے بڑے بڑے مناظر کی ہیں جب کوئی مقابل فریق مولوی جب ہارنے پہ آیا کرتا ہے جب اس کے دانے ختم ہو جاتے ویسی باتیں کیا کرتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے تاکہ جھگڑا پڑ جائے جان چھوٹ جائے لیکن مولانا آپ بھی آج ہمارے ہاں چھوڑنا ہم نے نہیں آپ کو اب میں نے کہا تھا وہ جو آپ نے حضرت بادر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی اللہ صلاح تعالی ملر کتاب اس کے اندر صحیح صنعت سے کوئی حدیث پیش کر دیں جہاں لفظ موجود ہو خلف الامام کا حدیث صحیح حدیث صحیح سری پیش کر دیں میں نے انہیں کہا تھا حدیث صحیح پیش کریں یہ چلے گئے جی محمد ابن اسحاق کی روایت کی تھا یہ नहीं میرے پاس اسما اور ردال کی کتاب ہے مولانا صحیح روایت صحیح حدیث ہمارے سر آنکھوں پہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں قرآن سے آپ ثابت کر دیں یا میں آپ کو محلت دے کے کہتا ہوں صرف ایک حدیث لائیے صرف ایک حدیث لائیے جو آپ کے مسلب کی تعید کرے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح حدیث پیش کرنا سری حدیث پیش کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کے مذہب کو قبول کرنا میرا کام مولانا آپ کیا سمجھے بیٹھے ہیں آج آپ کی جان نہیں چھوڑ سکتی بڑا پلٹ کو کسی دل جلے سے کام نہیں جلا کے راکھ نہ کر دوں تو دار نام نہیں वहा, वहा. یہ آپ نے جو روایت پیش کی محمد ابن صحاق ہے ابھی اس میں امام مالک کہتے ہیں یہ ہے میرے پاس میزان الاعتدال اس کی جلد ہے تیسری صفحہ ہے چار سو انتر اس کے اندر ہے حشام ابن عروا کہتے ہیں صرف انفب نہیں قذاب بہت بڑا جھوٹا ابو داود کہتے ہیں قدری موتلی قدری موتزلی سلیمان تیمی کہتے ہیں کزادن کز بہت بڑا جھوٹا امام مالک کہتے ہیں ان بہت بڑا دجال۔ مولانا آپ کو صحیح حدیث کوئی نہیں ملی ایک حدیث لو ایک صحیح اور صحیح حدیث مولانا میں آپ کے قدموں میں گرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے مسلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں پیش کر رہا ہوں خدا کا قرآن چھک جائیے خدا کے قرآن کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں نبی کا فرمان چک جائیے اس کے سامنے چھوڑ گیا اپنے کی باتوں کو کہتے ہیں ہم غیر مقلر غیر مقلر یہ جو فتابہ علماء حدیث لکھا ہوا ہے یہ سارے آپ کی اپنی جماعت کا نہیں ہے اور پھر نور البار نور ال کی لڑ لگائی ہوئی ہے ہم مکل ہیں ماں وہ ڈپا کہ نور البار والے کے مقل دے کی بات میں جب پہلے کہہ چکا ہوں میں جب پہلے کہہ چکا ہوں کوئی بڑا چھوٹا اگر خدا کے قرآن کے مقابلے میں کوئی بات کہے ہمارے نزدیک اس کی بات کوئی حجت نہیں ہے مولانا غیر متعلق باتیں کر کر کے ٹائم پاس نہ کرو کوئی دلیل ہے تو سامنے لاؤ میں میرا مسئلہ ایسا ہے کہ دیکھیں نا میں اب قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی اور اس طرح ابھی تک دلیلیں ختم نہیں ہو اور ان کا ہار یہ ہے کہ وہ آیت پڑھنے کو پڑھ تو بھی لیکن اب نام نہیں دیتے مولانا فخر ماں طیس جو آپ نے پڑھا تھا وہ صرف تبرک کے لیے پڑھا تھا اس سے اپنا دعوی ذرا ثابت کرو اس کے متعلق جو میں نے کہا تھا کہ تا... نبی پاک اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ماں طیس سے مراد جو... فاتحہ کیا لاوا ہے اور میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا کہ لفظ ہے مات اس کا معنی ہے آسان کسی کے لیے فاتح آسان کسی کے لیے کلحول آسان کسی کے لیے انا آتے کل کو سر آسان آپ مقیت کرتے ہیں فاتحہ کے ساتھ تو اس آسانی کو آپ تو ختم کر رہے ہیں یہ میں نے کی آیت پیش کی اور پھر اس کا مانا اپنی طرف سے نہیں کیا میں نے کہا اس آیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کیا کرتے میرا مقصد یہ تھا کہ مولانا جو اپنے آپ کو الحدیظ کہتے ہیں الحدیث ہونے کی رٹ لگاتے ہیں تو نبی پاک کے شاگرد جو نبی پاک کے پروانے اور دیوانے تھے نبی پاک کے شاگرد تھے ان کی بات کو مولانا مان لیں گے کہ عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس مانا وہ بتا رہا ہے جو نبی پاک نے بتایا تھا یہ مان لیں گے لیکن ماننے کی بجائے ادھر آدھا جا رہے اور میں نے چیلنج کر کے کہوں گا جس طرح میں نے دو صحابہ کی تفسیر پیش کیے کوئی ایک آیت لاؤ اور اس آیت کی تفسیر دو صحابہ سے تم ثابت کر دو کہ اس آیت کا معنی یہ ہو کہ امام کے پیچھے تم فاتحہ ضرور پڑا کرو اس کے بغیر نماز تمہاری نہیں ہوگی میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولانا میں آپ کے مذہب کو قبول کر لوں گا اور میں نے بتایا کہ صحابہ نے تفسیر یہ کی اس کے ساتھ آگے تھوڑا سا فائدے کے لیے بتا دوں تابعین بھی یہی مانا کرتے ہیں تابعین بھی یہی مانا کرتے ہیں مجاہد تابی وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن پس یہ یہ نماز میں نازل ہوئی ہے یہ نماز میں نازل ہوئی ہے مولانا آپ ذرا کوئی لائیں تو صحیح کوئی دلیل تو لائیں میں جی <تصح> <تصح> قرآن پاک کی آیت سے استدلال کر چکا ہوں اور میں اس کے مقابل مولانا کو بالکل چیلنج کر کے کہوں گا ایک آیت لاو تم جس طرح میں نے تشریح بتائی سے ہابا کرام سے تم بھی بتا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. آئیے اس کے ساتھ اب نبی کا فرمان بھی سنی ہم پہ اللہ کا فضلہ کرم ہے قرآن بھی ہمارے ساتھ ہے نبی کا فرمان بھی ہمارے باشا, باشا. باشا. باشا. اور نہ قرآن تمہاری تائید کرتا ہے نہ نبی کا فرمان تمہاری تائید سنیے حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی ہاں سب بتا سفاہ صفاہ ایک سو, ایک سو جی روایت آ رہی ہے اس کے اندر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال ابو موسیٰ ما تعالی تقولون ان رسول ماتالی صلی اللہ, صل اللہ تم حضرت ابو موسا شری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا لَنَا سُنَّتَنَا ہمیں نبی پاک نے ہمارے سامنے ہماری سنت کو بیان کیا طریقہ بیان کیا عَلَّمَنَا نا ہماری نماز ہمیں سکھائی نبی پاک نماز سکھائے یہاں نبی پاک فرماتے ہیں حضرت ابو موسا فرماتے ہیں نبی پاب نے فرمایا الرحمن لگا حضرات الحمدللہ ایک بات تو نتیجے تک پہنچی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک بات کا فیصلہ ہو مولانا نے اپنے تین چار کرنوں میں یہ ضد قائم رکھی ہے کہ میں نے لفظ مقدوش استعمال نہیں کیا کیا ہے تو پران جگہ پر کیا ہے پرانا جگہ پر نہیں لیکن الحمدللہ میں ان کی داد دیتا ہوں کہ اس چرن میں انہوں نے اپنی خاموش صوبہ کا اعلان کر لیا اس میں انہوں نے اپنی اس جد کو نہیں دہرایا تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس پر مزید اصرار کرنے کے لیے تیار نہیں کیوں کہ میں لفظ محدود محبوب ہے ملونا تو بھی معلوم ہے ان کی سبز لکھانے کی وجہ سے ان کی زبان سے نکلا ہے اب انہیں ریورس کر کے جب سنا جائے گا تو اس پر فطو شکست کے فیصلے تو ہو جائیں گے لہٰذا اب انہوں نے خاموش توبہ کر تو حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ الانیا گنا کی الانیہ تو اس کے بعد انہوں نے برستے سے ہی غصہ نکالا ہے بڑھ کے مارتے ہوئے کہ انہوں نے بخاری اور ابود کی جھوٹھی روایتیں پیش کی میں نے دو کتابوں کی روایتیں پیش کی تھی اپنے ایک بخاری کی دوسری ابود ابود میرے ہاتھ میں تھا جب میں نے روایت پیش کی کو یاد تو انہوں نے جب یہ کہا یہ جو روایتوں پر آج کی طرف جاتے ہیں یہ ان کا نہیں ہے تو میری روایتوں کی طرف اشارہ ظاہر ہے کہ میں نے پیش کی میں نے ایک بخاری کی حدیث پیش کی بخاری مسلم کی محبت حدیث صلاحصل مولم یافاظت ہے کتاب وہ بھی مولانا کے بقول جو سب کروں گا آپ بتائیں الزام تو دوسروں پر ہے کہ اشتعال دلانے والی بات کر رہے ہیں لیکن آج خود لگا رہے ہیں اگر بخاری مسلم کی روایتیں جھوٹی ہیں تو سچی کس کتاب کی میں مولانا یون صاحب سے हुँ. یہ پوچھوں گا کہ وہ بتائیں کس کتاب کی روایتیں سچی ہیں ان کے نزدیک بخاری مسلم کی تو ہوگی جھوٹی سچی کس کتاب کی جن پر پوری امت نے جن کی صحت پر اتفاق اور استعمال کیا ہے ان کو کہہ رہے ہیں جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں میں نے نام ابھی मेरे माजा पढ़ा ना निशाई पढ़ी ना तिर का हवाला दिया ना और कोई किताब पढ़ी अभी मैं बुखारी पर खड़ा हूं अब पर खड़ा हूं और फौरन पतवा लगा दिया किसा मौलाना ने यह सख्त और संगीन जुमरा बोला है और उन्हें चाहिए कि अपने टर्ग में इस गब को वापस लें और मुझे आईंदा करने भी वजाहत करे آپ لفظ مخلوج کے بارے میں آپ کی توبہ درست ہے hmm. یا آپ ابھی اسی دیر پر کھڑے ہیں تاکہ میں اسے براہ چھوڑ دوں پھر جو روایت پڑی گئی ہے ابو سے اس میں انہیں صرف ایک رابی کا ملا جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی رابطی پر نہیں ایک رابی پر نوا کی اس کے نام ہے محمد سنی صحا اور امام مالک اور بعض دوسرے حوالوں سے انتظاف تک کہا ہے اب ایاز الب حالانکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اسی طرح یا اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں سبیان سوری اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں حماد بن زید جدید بن ریب ابن الیا عبد الوارث کیسے محدثین اور عبداللہ بن مبارک جیسے محدود جو بٹائے کے نزدیک بھی آپ تعداد حدیث کے روشن شوائیں ہیں آسمانی حدیث کے ستارے ہیں فیصلہ فرما چکے ہیں کہ محمد بن اطاف ہے سنیے میرے ہاتھ میں امام بخاری کی جد الکرہ جو امیر المومنین بن حدیث ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں کتاب القرا جد الکرا جدل کرا اس کے زبان پچاس پر امام بخاری فرماتے ہیں کہ سمیت ہو شوبا میں نے شوبھا سے سنا یہ غور وہ فرماتے تھے محمد بن و کا امیر و کہ محمد بن اسحاق محدثین سین کے امیر یہ حفظے ہی کیونکہ ان کا حافظہ بڑا مضبوط ہے فربان و سوریو ببنو ادری محمد بن و دید جزید ابن و اور آخر تک فرماتے میں کزال کا کمر ہو احمد امام احمد نے بھی انہیں قابل قبول قرار دیا ہے بن نے بھی یا جوہور عال علم اکثر علم نے دیا میں دی. <تصفح> <تصفح> <تصفح> مولانا سے پوچھتا ہوں اگر محمد بن اسحاق قابل اشتناب نہیں تو آن مجھے یہ لکھ دو کہ محمد بن اسحاق جس حدیث میں ہوگا وہ قابل اجتناد نہیں ہوگی فیصلہ میں اسی پر آپ کے مناظر کا بھی کر دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ دیں میں ثابت کروں گا کہ آپ نے محمد بن صحاق کی روایت والی حدیثوں کو اپنے مذہب کے اندر استعمال کیا ہے ان سے کیا. پہلے مجھے یہ رکھ دیں اور پھر میں آپ کو یہ حدیث محمد الحاق کے حوالے کے بغیر بھی پیش کروں گا آپ نے سمجھا کہ شاید اس کی ہر صرف میں محمد الحاق ہے حالانکہ آپ نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ساری زندگی جو آپ کہانی سے دوری پر کھڑے رہے اور حدیثیں پڑھی آپ نے آخری سال میں جاتے وقت دورے کے لیے حدیث آپ نے پڑھی نہیں حدیث کا دورہ کیا اگر آپ نے حدیث پڑھی ہوتی تو آپ کو یہ مغالطہ کبھی نہ لگتا آپ پھر محمد بن سعج پڑھ کریں آپ کو معلوم نہیں اترو بالفجر انہو آدم اللہ جے میں مولانا سے پوچھوں گا کہ درمزی کے اس کی مجھے سنت پڑھ دیں اور بتائیں کہ اس میں محمد بن ہے کہ نہیں اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ ہم ابو نیفا کے مکل ہیں نور الانوار کے نہیں آپ آب اگر ابو نیفا کے مکل ہیں تو اس دنیا میں صحیح سند کے ساتھ ابو نیفا کے حوالے سے موجود تھے گا مجھے بتائیں کام سی بتائیں وہ کون سی کتاب ہے وہ کون سا ذخیرہ ہے وہ کون سا مجموعہ ہے جس کی سند امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے اگر نور الانوار مستند نہیں شامی بھی مستند نہیں شرابکا بھی مستند نہیں آپ کہیں گے ہدایات بھی مستند نہیں مان لوں گا آپ کی بات لیکن جو مستند چیز ہے اسے میدان میں نہیں جس میں صنعت کے ساتھ آپ کی فکر کو ابو نیفا تک پہنچایا گیا ثابت کر دوں گا میں کہ یوں آپ کے پاس مستند چیز کوئی بھی نہیں آپ کے سب ہوائی قلعے ہیں اور یہ ہواؤں پر محل تمیز کر رکھے ہیں آپ کہتے ہیں ہم ابو نیفا کے مقلد ہیں اگر آپ ابو نیفا کے مقلد ہیں تو بتائیں آپ نے کبور کے مسئلے میں ابو نیفا کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں کیا ابونیفا کا فیصلہ ہے کہ قبروں کے پاس قرآن پڑھنا درست نہیں لیکن آپ کی روزی قرآن کے پڑھنے کے پاس ہنسی خزرات ہنفیوں کی جمہور اکثریت قبروں پر قرآن پڑھتی ہے اور اسے زندگی کا وظیفہ بنا ہوئی ہے یہ کس سے ثابت ہے امام ابونیفا کے نزدیک جمعہ پھر قرآن یا آپ کس سے آپ مقدس ابونیفا کے ہیں اور پھر آپ جن بستیوں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں ان میں شہر کی شرائط ثابت کریں میں اور بھی سارے یہ دعوی کر کے آپ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے کہ ہم ابو کے مقدس نہیں مقلد ہیں اور کسی کے نہیں ہیں اگر آپ نفا کے مقلد ہیں تو پھر آپ کو ان تمام اخبار سے تحفہ کرنی پڑے گی جو کروڑوں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی کتابوں میں رنگیل شاہوں نے جمع کر ابو نفا کے اقوال ہے رحمت اللہ یہ شامی کے اندر تمام نفا کے اخبار ہے بتایا ہے ابو رحمت اللہ کے اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ مادہ میں آسانی ہے جہاں جا چاہے پڑے یہ آسانی آپ نے اپنی اکرم کے سے ثابت کر دی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت کر رہا ہوں کہ گھر پر امام دو دفعہ حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھو تو عمر قرآن ضرور پڑھو اور کوئی چیز نہ پڑھو لا تک رہا ہو اللہ بھی عمر قرآن تو بھی صلاح اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ جب میں نماز بلند آباد سے پڑھوں تو پھر تو اور کوئی چیز نہ پڑھو اللہ فاطہ تیرے کتاب فاطہ ضرور پڑھو لا اصلاح تھا یہ مظلم چکرا یہ کوئی حدیث جس میں خلف اور امام کا لفظ دو دفاع ہے خلفا امام ایک تم اپنے امام کے پاس کے پیچھے شہد پڑھتے ہو جب کہا گیا کہ ہاں تو فرمایا لا تفالو ایسا مت کرو مگر فاتیا ضرور پڑھو امام کے پیچھے خلف اور امام آ گیا تو معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی اس حدیث کے روپ سے ضروری ثابت ہو گئی یہ مرکو حدیث ہے صحیح حدیث ہے اور جس امام پر انہوں نے جڑا کی ہے اس کی توثیق میں نے پیش کر دی ہے اب یہ واپس کی طرف آئے اور قرآن سے وہ آج پیش کریں جو انڈیا کے نزدیک کے دکھا رہی ہے ہمارے حق میں یہ جاتی ہے ہماری بزرگوں دوستوں دوست دوستو عزیز ہو ابتدا سے لے کر اب تک باوجود تنبیہ کرنے کے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمانی بڑی زیادتی کر رہے ہیں موضوع وہاں لکھا ہوا ہے اور لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ موضوع سے ہٹ کر جو بات کرے گا اس کی شکست ہوگی یہ آپ سارے سن رہے ہیں کہ یہ کیا موضوع کے مطابق بات کر رہے ہیں اور کتنے گندے الفاظ کے فتح رنگیلے یوں لکھا دیکھیں پہلے ایک لفظ انہوں نے کہا تھا اب پھر آ کے کہنے لگے یہ کلمات کہہ میں جانتا ہوں ہمیں پتہ ہے نظرات کا وہ کہتے ہیں الیناؤ طرح شہبی جو کچھ ان کے اندر ہے وہی نکلنا ہے دلیل تو ہے نہیں اب قرآن حدیث کی اب یہی گالیاں نکلیں گی وہاں لفظ لکھا ہوا ہے سب شتم نہیں ہوگا اس سے بڑھ کر اور سب شتم کیا ہو سکتا ہے اور ان کا منتظم یہ ایسے ہیں کہ اپنے مناظر کو کور نہیں کر سکتے میں آپ پھر تم کرتا ہوں مولانا اس قسم کی حرکات سے آپ باز آئے آپ بات کریں صرف جو مسئلہ چل رہا ہے فاتح خلف الامام اگر ہمت ہے تو اس پہ بات کریں ادھر در اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پھر کہتے ہیں اس نے کزاب ہے علی زب اللہ محمد ابن اسحاق کو اس نے کہا کزاب ہے اور سارا کہتا علی زب کو میں نے قذاب کہا وہ محمد ابن اسحاق کو میں نے قذاب نہیں کہا امام مالک نے کہا باقی اما نے کہا اب چاہیے تو یہ تھا اس کا کوئی جواب دیتا ہے جواب ہے کوئی نہیں محمد ابن اس کی روایت کہنے لگے جی آپ خود مانتے ہیں اسفرو میں جہاں پر پیش کر دیا کو کاش کے مولانا بھی اس کو تھوڑا سا سوچتے چونکہ ساری زندگی انہوں نے کبھی بھی قرآن و سنت کو صحیح طرز پر انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا ان کا کام ہے صرف امام ابو حنیفہ کے خلاف زبان دازیاں کرنا اور فقہ کے خلاف مختلف قسم کی باتیں کرنا چونکہ سارا وقت ان کا اس طرح گزرتا ہے سات لفظ موجود ہے یہاں پر ترمذی میں لیکن ان کی نگاہوں پر پردے پر چکے ہیں نظر نہ آیا سات لفظ موجود ہے حاضر حدیث ہم محمد ابن اسحاق اگے ساتھے وروا محمد بن اجلان از محمد ابن اسحاق کی روایت نہیں کر رہا وہ اسی ربی الفجر کو بلکہ وروا محمد بن اجلان ازن تو ہم تو روایت لے رہے ہیں محمد بن اجلان کی ہم روایت محمد ابن اسحاق کی کوئی نہیں لے رہے اور یہ امام ابن تمیہ کا فتویٰ میرے پاس ہے اس کا صفحہ ایک سو پچاس اس کے اندر صاف لفظ موجود ہے حدیث محمد ابن صاف علی کے متعلق حدیث محدثین کے ہاں یہ حدیث ہے ضعیف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی لیکن مولانا ہے کہ اس کو سامنے پھر لاتے جا رہے ہیں پیش کرتے جا رہے بات سمجھے یہ سارا ان کا اپنا قصور ہے نا یہ ان کا منتظم ان کا کنٹرول نہیں کرتا ان کو نہیں ان کو پابند کرتا وہاں صاف لفظ لکھا ہوا ہے میری طرف توجہ کریں جی صاف لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو موضوع سے ہٹ کر گفتگو کرے گا اس کی شکست ہوگی آپ یہ سارے بتائیں کہ انہوں نے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کی ہے کیا ان کی یہ شکست نہیں ہے خود ان کی عملی شکست ہے یہ اور پھر ساتھ وہ مجھ پہ خامہ الزام لگاتے ہیں مولانا میں نے جب لکھا ہوا ہے وہ جو مخدوش مخدوش کا چکر آپ بار بار لگا رہے ہیں میں نے لکھا ہے بعد میں اب مناظرہ سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی بعد میں میں بھی لکھوں گا آپ بھی لکھیں گے لیکن ساتھ ہی مولانا نے مجھ پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا بہت بڑے بہت بڑا الزام مجھ پہ تراشا اس نے بخاری مسلم کی حدیثوں کو جھوٹا کہا حالانکہ بخاری اس نے بخاری کی حدیث پہلے پیش کی تھی چھوڑو جی بخاری کی حدیث کو انہوں نے پیش کیا تھا میں نے جھوٹا نہیں کہا تھا اب انہوں نے محمد ابن صاحب کی روایت پیش کی اور میں نے اس پہ جرا کی اور اس کو کہا جھوٹا یہ ملک مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں اس نے بخاری اور مسلم کو جھوٹا کہا ہے اب میرا ایک اور بھی مطالبہ ہے یہاں پر کہ اب جب مناظرہ ختم ہوگا میں یہ لکھ کے دوں گا کہ اگر میں نے بخاری مسلم کی روایتوں کو جھوٹا کہا ہے تو میری شکست ہے اور میرا مد مقابل یہ لکھ کے دے گا کہ اس نے اگر بخاری مسلم کی روایتوں کو جھوٹا نہیں کہا تو پھر ان کی شکست ہوگی یہ اپنی شکست لکھ کے دیں گے ہم ان کو بغیر اس لکھنے کے یہاں سے جانے نہیں دیں گے اگر میں نے یہ کہا ہے میں نے بخاری مسلم کی روایتوں کو جھوٹا کہا ہے موجود ہیں ریورس کر کے فیصلہ یہاں پہ کیا جائے گا میں لکھ کے دوں گا اگر میں نے کہا میری شکست ہے اور اگر یہ بھی لکھ کے دیں گے کہ میں نے نہیں کہا انہوں نے مجھ پہ اگر الزام تراشا ہے تو پھر ان کی شکست ہے ان کو یہاں لکھ کے دینا پڑے بغیر لکھ کے ہم نہیں جانے دیں گے یہاں سے میں پیش کر رہا تھا ابھی تک پرانے پاک کے استدلال کو ایک انداز سے ایک اندازے کے مطابق میں پیش کرنے کے بعد حدیث ابھی پہلی شروع کر رہا ہوں اور ان کا حال یہ ہے روایت ہے کوئی نہیں نہ کوئی حدیث صحیح نہ قرآن کی آیت یہ مسلم شریف میں پیش کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور اس کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو عکیمو سفو اپنی صفوں کو درست کرو پھر اس کے بعد سم لیا ام کم تم میں سے کوئی ایک بن جائے گا امام باقی بن جائیں گے مقتدی پھر فیضا جب وہ امام اللہ اکبر کہے گا فقب تو تم اللہ اکبر کا امام اللہ اکبر کہے نبی پاک مقتدیوں کو حکم دے رہے ہیں تو تم بھی اللہ اکبر کہو وہ اضا کال غیر المغوب علیہم اللہ جب وہ غیر المغوب علیہ کہے تو تم آمین کہو وہ اللہ اکبر کہے تو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور جب وہ کہے گا غیر المغوب علیہ یہ غیر المقوب علیہ اللہ کس نے کہنا ہے امام نے اذا کالا جب وہ امام کہے جب وہ امام کہے غیر المغضوب علیہم ولاد ظالم امام کہے گا فقولو امین تو مقتدیو تم نے امین کہنا ہے ولاد ظالم تم نے کہنا نہیں غیر المغضوب علیہم ولاد ظالم یہ فاتحہ تم نے پڑھنا نہیں فاتحہ وہ پڑھے گا اور تم امین کہو گے یہ ایک ہے استدلال اور اسی میں مسلم میں ساتھ اگے موجود ہے کہ یہاں سلیمان تیمی وہ ایک لفظ زائد نقل کرتے ہیں اور قانون ہے کہ سکہ اور معتبر راوی ایک روایت کے اندر جو لفظ زائد نقل کرے تو وہ بالکل صحیح ہوا کرتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اضا کرا فا انتو ازا کبرا فبرو جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو تم نے اللہ اکبر کہنا ہوگا اور اس کے بعد ابن کثیر میں یہ صاف موجود ہے اس کے بعد یہاں لفظ ہے کہ ادا کرفسیر ہے ابن کثیر سفا دو سو اسی ہے جلد ہے اس کی دوسری ادا کبرا فکبرو کے بعد ہے اضا کرا پتا چلا اضا کرا فن ستو ازا کبرا کے بعد آگے لفظ ہے اب امام پڑے گا مقتدیو تم چپ رہو گے اور چپ رہ رہ کر جب وہ لوال پڑے گا فاتحہ پڑے گا تم نے آبین کہنی ہے بند کر دو اب صاف لفظ ہے نبی پاک ارشاد فرماتی امام پڑھے گا کون سی صورت پڑے گا وہ صورت پڑھے گا جس میں غیر المضوب علیہ آتا ہے اور تم نے مقتدیو چپ رہنا تم نے مکتدیو چپ رہنا ہے نبی پاک فرماتی امام فاتحہ پڑھے گا وہ سورت پڑھے گا جس میں غیر مغزوب علیہ آ رہا ہے اور تم نے آمین کہنا ہے اب تم نے چپ رہنا ہے ذاکر سے تو تم نے چپ رہنا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مقتدیوں کو صاف یوں اشاد فرمائے اب مولانا صاحبی پیغمبر کی بات کے ماننے کا جذبہ موجود ہے کوئی چاہیے کہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے نبی کے فرمان کو مان لیا یا میں نے نے کہوں گا کہ اس طرح ایک حدیث بتائیں جس میں نبی پاک نے فرمایا ہو امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو جب وہ والی سورت یعنی فاتحہ پڑے تو تم بھی ساتھ پڑا کرو کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی پھر جب وہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت پڑھنا شروع کر دے تو پھر مقتدیوں تم چپ ہو جایا کرو میں انہیں چیلنج کر کے کہوں گا اس طرح مقتدیوں کے متعلق بالکل واضح روایت صحیح اور صحیح روایت یہ ایک پیش کر دیں میں ان کے مذہب کو قبول کرلوں گا یا مانیے ذرا حدیث کو یہاں لفظیں غیر المغذوب علیہم مجھے مرحیم حضرات آپ حضرات نے سنا کہ میں نے مولانا سے ایک درخواست کی تھی کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیثوں کو جھوٹا کہنے کے سلسلے میں احتیاط سے کام دیں انہوں نے اس کے جواب میں انتہائی غیر معقول اور نامناسب بات کہی حضرت فرمایا ہے سب و شتم شروع کر دیا ہے کیا اللہ کے رسول کی حدیث پر قدا کرنا اعتراض کرنا یہ سب و شتم نہیں ہے اور اگر کسی امتی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا قول رسول اللہ کے مقابلے میں حجت نہیں تو اس کو فاضل سب و شتم سمجھ یہ صرف جان چھڑانے والی بات ہے میں نے اپنے ٹرن میں شہی بخاری اور ابودود کی حدیثوں کے حوالے دیئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی حدیثوں نہ پیش کریں جھوٹی حدیثوں کے حوالے نہ دیں آپ نے انہی کو جھوٹی حدیثیں کہا ہے جن حدیثوں کے حوالے میں نے ذکر کیے تو ظاہر ہے کہ آپ نے بخاری اور ابودود کی حدیثوں کو جو سکا آپ ریورس کر کے ٹیپ کو دے سکتے ہیں میں اس چیلنج کو منذور کرتا ہوں اگر میں نے اپنے چرن میں حدیث اب دودھ اور بخاری کی نہ پڑیوں اور آپ نے اسی پر تبصرہ نہ کیا ہو تو آپ کا چیلنج مجھے منظور ہم ہر کسی کے بزرگ کا احترام کرتے ہیں مگر رسول کے میں کسی کو حجت نہیں مانتے اگر یہ بات قصور ہے اگر یہ جرم ہے تو اس جرم کے بغیر کوئی شخص مومن میں نہیں ہو سکتا تب آن لما مجھے تو بیٹھے مولانا اپنی خواہشات کو اپنی آرا کو اپنے استمباتات کو اپنے خیالات کو اپنے اشتہادات کو اپنی ہوا اور خاص کو جب تک رسول اللہ کی لائی ہوئی بات کے تابع نہ کیا جائے گا اس وقت تک انسان مومن نہیں بن سکتا یہ تو ایمان کا اصول ہے اب مولانا نے اپنے اس ٹرن میں قرآن سے عدم استضلال کا گویا کے اقرار کر لیا کہ قرآن ہمارے حق میں کوئی دلیل فراہم نہیں کرتا الزام بار بار ہم پر لگاتے ہیں کہ قرآن سے کوئی چیز پیش کرو لیکن اب قرآن کو چھوڑ کر شہید مسلم کے حوالوں پر آ اور شہید مسلم کا جنہوں نے حوالہ پیش کیا ہے اس میں انہوں نے دو خیانتیں زبردست کی اللہ کے نبی کی حدیث میں خیانت کرنا یہ سب شتم نہیں ہے اگر میں نور و نوار کی تو توہین میں کوئی بات کہہ دوں تو بڑی ناراضگی ہے رسول اللہ کی حدیث میں قیانت کی جائے الفاظ کرائے جائے یہ قابل اطراب نہیں میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں مولانا نے اپنے اس قرن میں قرآن سے اراز کر کے کیونکہ قرآن تو ان کے حق میں کوئی دلیل فراہم نہیں کرتا اور مولانا نے تسلیم کر لیا کہ قرآن ہمارے نزدیک متعارض ہے ہمارے فقہ اینپیہ کا فیصلہ ہے لہذا قرآن سے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں مجبور ہو کر مولانا نے